أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر اٹھارہ وہ نبی سر نضی اللہ تعالیٰ جلدب بن جنادہ ابو سر رضی اللہ تعالیٰ نام کیا کہتے ہیں کہ اللہ رسول فرما ہے نصیحتیں ہیں چھوٹی شدی سے لیکن کہا جاتا ہے جوام الکلیم میں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ساتویں صدی ہجری میں کسی صاحب عالم نے لیٹر لکھا اور کہا حضرت آپ مجھے کچھ وصیت لکھ کر کے بھیجیں تو شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو لکھ کر کے بھیجا اور اس کی شرح کی الوسیۃ نام سے عربی میرے سالہ چھپا ہے اور اس کا اردو ترجمہ ہے اگر کبھی مل جائے تو ضرور پڑھیں یہ بڑی تاریخی جامع مانے حدیث ہے اور یہ حدیث حضرت ابوذر سے بھی مروی ہے معادب جبل سے بھی مروی ہے اور بعض روایتوں سے پتا چلا جب نبی علیہ السلام یمن کا گورنر بنا کر کے بھیج رہے تھے معاذ ابن جبل کو تب اللہ رسول نے وسیعت کی تھی تین وسیعتیں نمبر ایک اتق اللہ حیثما جہاں رہو جہاں بھی رہو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا تقوی اختیار کہو خلوت میں جلوت میں اپنوں میں گھئروں میں دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو تقویٰ نصیب کر دے تکوا تقویٰ, تقویٰ آ جائے تقویٰ کیا چیز ہے اس کی بڑی وضاحت ہے اختصار کے ساتھ سب سے بہترین تفسیر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر کے اندر کرتے ہیں اتنا اگر آپ نے یاد کر لیا تو کافی ہے تفصیل پھر کسی اور موقع پر کہتے ہیں التقویٰ ت اللہ بے فی الم امورات و ترکل منقرات اتقوا فی القوا هي... هي... هي... هي... ہیات اللہ بے فی الم امورات و ترکل منقرات کہتے ہیں اللہ تعالی کی فرما برداری کرنے کا اللہ تعالیٰ کا ڈر اللہ تعالی کا خوف ہو جو آپ کو اللہ تعالی کی اور فرما برداری کرنے پر مجبور کرے اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری دو طرح کی ہے نمبر ایک جن چیزوں کا حکم دیا اس کو ادا کر کے نمبر دو جن چیزوں سے منع کر دیا ان کو چھوڑ دینے کا نام کیا ہے تکوا یہ ہے تکوا دوستو نمبر دو پہلی ہے سما جہاں بھی رہو سمجئے نا اور بعد لوگوں نے تکوا کے ایک عجیب سمانہ بتایا ہے مختصر ہے اس کو بھی یاد کر لیں کہتے تکوا ہے کیا اللہ بر... بڑا عجیب انداز سے سمجھایا کہتے تکوا جس وقت اللہ آپ کو جہاں رہنا پسند کرتا ہے وہاں آپ کو رہنا پائے اور جہاں رہنا نہیں پسند کرتا وہاں وہاں سے آپ کو غائب پائے نہیں سمجھے آزار ہو جانے کے بعد اللہ کیا چاہتا ہے آپ کہاں رہیں مسجد میں رہیں تکوا یہ ہے جہاں اللہ جس وقت جس موقع پر جس حالت میں اللہ چاہتے ہیں کہ آپ فنا جگہ موجود رہیں اللہ آپ کو موجود پائے اور جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آپ نہ جائیں منع کیا ہے پسند ہے وہاں کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھے نہیں میں خانے میں کبھی نہ جائیں غلط جگہوں میں کبھی نہ جائیں اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اسی چیز کا نام کیا ہے بیٹے تکوا اللہ تعالیٰ اور صحیح مسلم کے حدیث اللہ ان دعاؤں کو یاد کرے اللہ تعالی سے تکوا کی تکوا مادہ کریں نمبر دو آتے وے اس جب بھی کوئی گناہ ہو جائے جب بھی کوئی برائی ہو جائے تو برائی کے بعد فوراً کیا کر دینا کوئی نیکی کر دینا ان نل ہسناتی اور کتنا کتنی بڑی تعلیم تس, تسل اس دونوب دونوب گناہ پناہ جمع کرتے جاؤ احساس کبھی نہ ہو اور مغفرت کی امید رکھتا ہے دوستوں کی, کی تعلیم جب بھی سیطان تم سے کوئی گناہ کروا ہے تو گناہ کے بدلے نیک عمل کر دو تاکہ نیکی کی برکت سے تم ہو ہاں تمہارے گناہ کو اللہ معاف کر دے اور تمہارے نام اعمال میں گنا نہ رہ جائے اللہ علوانی رحمت اللہ علیہ صحیحہ میں باپ قائم کرتے ہیں اور یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ برائی ہو جانے کے بعد نیکی کرنا اس کے کفارے کے لیے واجبات میں سے کیونکہ امر سے سیگا ہے وعد بے سیت سنا جب بھی گنا ہو جائے برائی ہو برائی کے کفارے میں نیکی کر دینا تورانی کی ایک روایت ہے وہ بھی در یاد رکھنا اللہ فرمایا تو بڑی عجیب سی چیز ہے. اگر گناہ برائی پوشیدہ ہوئی ہے تو نیکی بھی پوشیدہ کرنا جمعے کے دل نہیں کرنا دوستو ہم نے کھانے کا انتظام کیا ہے رکو تھوڑا کیوں ہم سے گناہ ہو گیا تھا میں نے اس کے کفارے میں ایک ہزار آدمیوں کو کھانا کھلانے کا فیصلہ کیا کھانا کھا کے جائے جو گنا چھپا چھپا ہوا ہے اس کو اعلان نہ کریں اللہ کو ناراض کرنے والا اصر و بصر اگر گنا پوشیدہ ہوا ہے تو اس کے کفارے میں نیکی بھی کرنا تو پوش لیکن اگر کوئی ایسا گنا ہوا جس جو لوگوں میں معلوم ہو گیا اب لوگوں میں بدنامی ہو رہی ہے گنا کے بدلے نیکی بھی کرنا تو اعلان کر کے ظاہر کر کے, نہیں, کر کے. نا? مسجد میں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا, ایسا, ایسی نیکی کرو جو معاشرے میں لوگوں کو معلوم ہو جائے فائدہ کیا ہوگا برائی کی بنا پر بدنام کر رہے ہیں اگر آپ برائی کیے چلے گئے عمرہ کر کے آئے رو رو کر کے رب سے کہ رب اللہ معاف کر دے گناہ ہم سے شیطان نے کروایا اس کے کفارے میں عمرہ کر رہے ہیں تو اللہ اب عمرہ کر کے لوٹیں گے اگر کوئی انسان آپ کے گناہ کا تذکرہ کرے گا تو لوگ اس کو ڈاٹے گے بھائی گناہ شیطان نے کروایا لیکن دیکھتے نہیں کتنا بڑا نیک کام کر کے تو بڑی مصلحت ہے اسی لیے اللہ فرمایا فرمائے و بسر و بلانیہ نمبر تین وہ خال کن حسن کیا کرنا ہمیشہ لوگوں سے ملنا تو اخلاق ہسنا اللہ اور دیکھا وہ خال کنہ سے ہمیشہ لوگوں سے ملو تو اخلاق ہسنا کے ساتھ حقلا اخلا کے حسنہ کس کو کہیں گے بیٹا امام ترمدی رحمت اللہ اپنی سنن میں حضرت امام عبداللہ اللہ اب المبارک رحمت اللہ علیہ سے کہتے ہیں اہل علم کے نزدیک اخلاق حسنہ کی تفسیر یہ ہے کہ آدمی یا یوں سمجھے اخلاق حسنہ کے تین ارکان کتنے ان کو یاد کر لو پھر وہ ممکن ہے کہ بحث آئے وقت ہو گیا کتنا منٹ باقی ہے سب کا وضو ہے بھائیوں سب کا وضو ہے روک دیں اذان کا وقت ہو گیا ہے نہیں تو اذان کے بعد حدیث پوری کر لیں چلیں اذان کے بعد پانچ منٹ میں حدیث پوری کر کے اس کے بعد ان شاء اللہ بسم اللہ بات چل رہی تھی اذان سے پہلے کہ امام عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اہل علم کے نزدیک اخلاق تین چیزوں کا نام ہے جس کو میں نے کہا سمجھو کہ اخلاق کے تین ارکان ہے ارکان میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں وہاں امام صاحب نے کیا تفسیر و الخلق اچھے اخراق کی تفسیر نمبر ایک بست الوجح بڑی آلیمانہ تفسیر کی ہے بست الوجح بدل المعروف وقف الادا یہ تین ارکان ہے دوستو اخلاق ہشنا کے بستل بست الوجھ عربی زبان میں اس کو بست کہتے ہیں کسی چیز کو پھیلا دینا کشادہ کر کر دینا اس کو کیا کہا جاتا ہے بست اور اس کو کیا کہتے ہیں قبض بست الوجھ اپنے وجہ کو چہرے کو پھیلا دینا جب آدمی مسکراتا ہے اور ہنستا ہے تو اس کا منہ تھوڑا کیا ہوتا ہے پھیل جاتا ہے اسی لیے مسکرانے کو عربی دبان میں کہا جاتا ہے بستل وجہ یعنی کیا مطلب ہے پہلا رکنا مطلب سامنے اگر کوئی آدمی آیا اس نے آپ سے کچھ پوچھا یا کوئی بات کرنا چاہا یا سلام کیا تو آپ اس سے اس انداز سے ملیں مسکراتے ہوئے کہ اس کو احساس ہو کہ ہمارے ملاقات سے ان کو اللہ دعا کر دو اللہ. اسی لیے اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرا کر کے اس کا اس سے بات کر لینا اللہ صحم یہ بھی کیا ہے وہ صدقہ ہے جو انسان کو جہنم کی آگ سے آزاد کراتا ہے بات تو چھوٹی ہے لیکن نتیجہ اس کا بہت ہی بڑا تو پہلا رکنا کیا ہے بستل یعنی مسکراتے ہی بے چہرے سے نمبر دو کف ادا کف کے معنی رک جانا کف الدا اپنے ذات اپنے ہاتھ اپنے زبان اپنے قلم اور اپنے کیا؟ کی بورڈ ہاں؟ جو آپ کے موبائل میں ہے اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں المسلم, من المسلم من ہی ید ید سب ہے ہاں سے اشارہ کرنا مارنا بھی ہے اور آج اس سب جو گونگا بہرا بنا ہوا جو چاہے آگ لگا دے کس کے ذریعے پہلے کی بورڈ استعمال کیا اس کے بعد ایک بٹن دبایا بس منٹوں میں دنیا میں جس کو چاہے جیسے فساد پھیلا دے کب اپنی ساتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو سمجھ گئے نا دو ہو گئے نمبر تین بزل المعروف بزل المعروف اپنے ساتھ سے اللہ کی مخلوق کو جتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں وہ اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچا اللہ کے مخلوق کو اپنے چاند اپنے مال اپنی قلم اپنی صحت اپنے علم اپنی صلاحیت ہر اعتبار سے آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کے مخلوق کو جتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں اس کو فائدہ پہنچائے یہ تین ارکان ہوئے کس کے اخلاق حسنا کے تو وہ الناس کی حسن اور اسی کے ساتھ اگر یہ بھی ایک منٹ میں سن لیں کہ دوستو بعض روایتوں میں آیا کہ اللہ کے روی علیہ الصلاحۃ السلام حضرت معاذ ابن جبل جب یمن کا گورنر یمن کا حاکم یمن کا معلم استاد اور یمن کا قاضی اور مفتی بنا کر کے بھیج رہے تھے اس وقت اللہ رسول نے حضرت معاذ کو وسیعت کیا تھا کیا, کیا کیا تھا اتق اللہ حیثما کنتا وآتبئی سییت الحسن آتا وخالق الناس بخلقن حسن جس وقت آپ بھیجے تھے مسلمان کم تھے اہل کتاب یہود و نصارہ اور مشرقین اس وقت یہیں سے کہا ہے علما کے لیے دائی کے لیے مبلک کے لیے عالم کے لیے کیوں بن جبل کا شمار علماء بن جبل سارے صحابہ میں حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم کون تھے بن جبل اس پر رکھتے ہیں باقی انشاءاللہ اللہ کے بعد بیٹھیں گے چھٹی ان انشاءاللہ